love no.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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في المار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل أران على قلوبهم ما كانوا يفسبون وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن, إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تابا ونزعا واستغفر صقل قلبه فإن زادا زادت فذلك الرأن الذي قال الله تعالى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 اوسی کو منف سی بے تقوی وق اسلامی بھائیو عزیزوں اور دوستو ہر طرح کی حمد و ثناء بڑائی اور بزرگی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سماوات کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ محمد مبارک سلم دینی اور ملی بھائیوں یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم خطبہ جمعہ ہر ہفتہ سنتے ہیں اور قرآن آیات ہمارے پاس پیش کی جاتی ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی پڑھ پڑھ کر کے سنائی جاتی رہتی ہیں اور واض و نصیحت کرنے والے علماء سمجھانے والے اہل علم بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور ہم کو بتاتے رہتے ہیں اور یہی حال ساری دنیا کا ہے ساری دنیا کے مسلمان ہر جگہ کم و بیش چند بد نصیب اور محروم افراد کو چھوڑ کر کے کم از کم آج کا مسلمان سلاط جمعہ کی پابندی تو ضرور کرتا ہے سلاس جمعہ میں اس کے سامنے بے شمار آیات اور احادیث پیش کی جاتی رہتی ہیں اور سمجھانے والے سمجھاتے رہتے ہیں حلال و حرام بتاتے رہتے ہیں کرف کفر اور شرک سمجھاتے رہتے ہیں توحید اور شرک بتاتے رہتے ہیں بدعت اور سنت کی وضاحت کرتے رہتے ہیں لیکن میرے بھائیو اورزیزوں اور ساتھیو پوری دنیا کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر آج اثر نہیں ہو رہا ہے ان کے دل بدل نہیں رہے ہیں ان کے دل ہدایت کی طرف نہیں آ رہے ہیں ان کے دلوں پر قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور پیش کی جاتی ہیں لیکن ان کے دل ایسا ہے ایسا لگتا ہے کہ پتھر ہو چکے ہیں سخت ہو چکے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دلوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ پھر ان کے دلوں کے اندر قلبی پیدا ہو گئی ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی ان کے دل سخت ہو گئے اور یہاں تک کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے میرے بھائی اورزیزوں اور ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جنہیں ہدایت کی باتیں بتائی جاتی رہے اور جن کے سامنے ہدایت کی باتیں پیش کی جاتی ہیں اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے توحید بدا بیان کی جاتی ہے شرک کی وضاحت کی جاتی ہے اس کے باوجود بھی وہ اپنے پرانی روش پر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے سور متفقین کے اندر ہے کلو نالا کلو بے ہر ہرگز نہیں ان کے آمال کی وجہ سے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں جس کی وجہ سے آج وہ سدھر نہیں رہے ہیں آج ان کو ہدایت نہیں مل <سؤال> رہی ہے آج وہ اسلام کی طرف صحیح دین کی طرف اپنے دین کی طرف عقیدہ سحیا کی طرف اور ملحق سریف کی طرف لوٹ کر کے واپس نہیں آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جیسا کر رہے ہیں وہی ہمارا اچھا ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو رضی اللہ تعالی روایت فرمایا سودا کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نکتا لگا دیا جاتا ہے فیضا پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے پھر اس گناہ سے اللہ تبارک و تعالی کی مفرت طلب کرتا ہے تو اس کا دل بالکل سیقل ہو جاتا ہے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اس کا دل نکھر جاتا ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ان زیادہ زیادت اور اگر وہ گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے معصیت پر معصیت کرتا چلا جاتا ہے آیات کا کوئی اثر قبول نہیں کرتا احادیث سے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادت اعزاد نقطہ یعنی وہ کالا نقطہ پھر اس کے دل پر بڑھتا چلا جاتا ہے اور اسی کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس ایت کے اندر ارشاد فرمایا کلا بنوان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی جامع ترمذی کی روایت ہے اور اس حدیث کو امام ترمیزی نے حسن صحیح کہا ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں پیش کروں میرے بھائیوں چونکا دینے والی حدیث ہے جگہ دینے والی حدیث ہے ذرا سا سنیں اور پھر اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لے کہ ہمارے دلوں کا حال کیا ہے ہمارا حال کیا ہے ہمارے دل صاف ہیں یا سیاہ ہو چکے ہیں میرے بھائی اور ساتھی ہو اتنا سب کچھ کے باوجود ہمارے اندر تو تبدیلی نہیں آ رہی ہے جیسا کہ پچھلے خطبہ صبح میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ جب تک اللہ مبارک مطالعہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی اللہ تبارک مطالعہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا آج مسلمانوں کی حالت نہیں بدل رہی ہے آج مسلمان نہیں بدل رہے ہیں مسلمانوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو رہی ہے ردو اللہ عنابت اللہ کا کیا کہتے جزوا نہیں پیدا ہوتا ہے وجہ اس کی کیا ہے دلو ہی کا ہے ہے مجھے یہ ڈر دل زندہ تو نہ مر جائے مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے اگر یہ دل زندہ ہے تو یہ جسم بھی زندہ ہے اور امان بھی زندہ رہیں گے اور ہماری گفتار بھی زندہ رہے گی ہمارے کردار بھی زندہ رہیں گے ہمارے آزاد وغبارے سے جس میں سے اسلام کی بو آئے گی اسلام کی نمائندگی ہوگی اسلام تکے گا اچھے اخلاق تکیں گے اور اچھے کردار تکیں گے میرے بھائیو وغیرہ اور ساتھیو لیکن اگر یہ مر گیا اگر یہ دل مردہ ہو گیا دل جسے کہتے ہیں ہم بے ضمیر ہو گئے دل مردہ ہو گیا میرے بھائی بازیز اور ساتھیوں تو اس مردہ دل کی وجہ سے جسم میں بھی مردہ چلتا پھرتا مردہ ہوگا امان بھی جو صدور ہوں گے جس میں سے علاوت والے سے وہ بھی برے ہوں گے برا کردار ہوگا بری گفتار ہوگی اور برے امان ہوں گے اور برے امان سے یہ ہوئے زمین بھر جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حزیفہ ابن الیمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہہ لیجیے بہت ساری راز کی باتیں ان کو معلوم کی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفتن على عودا کہ فتنے معیت گنا نا فرمانیہ شکو کو شبہات شہباد یہ دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں کیسے جیسے چٹائی کی ایک ایک لڑی ایک ایک لکڑی یکے یقین دیگرے پروئی جاتی ہے اسی طرح سے دل پر یہ معصیت کے کے بعد دوسرا پیش ہوا تیسرا اس کے بعد تیسرا پیش ہوا چوتھا اس کے بعد اس کے بعد میرے بھائیوں اور ساتھیوں گویا کہ اس حدیث کے مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ کی چیزیں شہادت کی چیزیں شکوک و شبہ کی چیزیں یہ دل کے سامنے دل پر پیش کی جاتی رہتی ہے سامنے آتی رہتی ہے کہیں کسی طرف سے کہیں کسی جماعت کی طرف سے کہیں کسی تنظیب کی طرف سے کہیں کسی پارٹی کی طرف سے کہیں آج کے دور کے اپنے فیصلے پیدا اور برے علبہ کی طرف سے یہ سب ساری چیزیں پیش کی جاتی رہتی ہے ایک نشانہ چوکا تو دوسرا نشانہ لگا دیا جاتا ہے دوسرا چوکا تو شیطان تیسرا نشانہ لگاتا ہے اور اس طرح کے وہ نشانے لگاتا ہی رہتا ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کل بن اشری بہا نقط تتح نتل سودا تو جس دل نے ان فطروں کو ان, کو ان کو چیزوں کو ان شکوق و شبہد اس کے اوپر کالا نکتا لگ جاتا ہے ڈاٹ لگ جاتا ہے وہ نقص تن بیدا اور جس دل نے اس چیز کو اس حرام کام کو اس حرام فیل کو اس को کو اس شرکے کو اس شکو شبہ کی بات کو اس ڈاؤٹ کو آج کل بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں شکو کو شبہ پھینکتے رہتے ہیں کہاں پھینکتے رہتے ہیں میرے بھائی اور साथियों کہاں پھینکتے رہتے ہیں واٹس ایپ میں پھینک دیا یوٹیوب دیا اور اسی طرح سے فیس بک پر فک دیا اور ہم کیا کرتے ہیں ہم بھی اس کو کیا کہتے ہیں قبول کر کے دوسری طرف پھینک دیتے ہیں دوسری طرف یہ سینڈ کرنا کیا ہوا پھینکنا ہی ہوا ہاں سینڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو ہاں جس دل نے اس کا انکار کر دیا تلید کر دیا اور اس سے مہر لیا نہیں ہمارا ایمان مضبوط ہے ہمارا ایمان پختہ ہے ہم اپنی جگہ پر صحیح ہیں ہم پختہ ایمان والے ہیں ہمارا عقیدہ صحیح ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں غالب امام مالک رحمتہ اللہ علیہ یا کوئی بڑے محدث ہیں ان کے پاس ایک شخص سے آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے اس مسئلے پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ بھائی میرا دین مضبوط ہے میں اپنے ایمان اور عقیدے کو جانتا ہوں اور میں اس پر کاربن ہوں میں اعلیٰ بسیرہ اور اعلیٰ علم ہوں مجھے علم ہے میرا عقیدہ ایمان سب صحیح ہے میری توحید صحیح ہے میں تم سے مناظرہ نہیں کروں گا جاؤ تم تمہارے ایمان میں کوئی گڑبڑی ہے تو, تم جاؤ کہیں اپنے ایمان کا مناظرہ کرو ہم نہیں کر سکتے تو میرے بھائیوں سے دو ساتھی چاہیے کیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ یہ کتنے جو آتے ہیں دل اگر اس کا انکار کر دیتا ہے شکوک و شبہات کے ڈاؤٹ کی چیزوں کا انکار کر دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دل پر مزید ایمان کا نقطہ نورانی نقطہ رکھ دیا جاتا ہے نقطہ سفید پہ رکھ دیا جاتا ہے قلبین یہاں تک کہ لوگوں کے دل دو طرح کے دلوں میں بٹ جاتے ہیں دو طرح کے دلوں میں بٹ جاتے ہیں ایک وہ دل الا ابی مثر فطر تل مادامتی سماوت ایک دل اس قسم کا ہوتا ہے کہ بالکل صاف ابیب روشن ہوتا ہے اسے کوئی فتنہ کوئی ڈاؤٹ کوئی شبہ اور کوئی اس طرح کی چیز فیتنے کی چیز اسے مبتلا نہیں کر سکتی نقصان نہیں پہنچا سکتی کب تک تب تک مادامات آسمان و زمین زندہ ہے اور یہی پختہ ایمان کی علامت ہوتی ہے یہی پکے ایمان کی علامت ہوتی ہے یہی سچی سچی توحید کی علامت ہوتی ہے میرے بھائیو آزیز اور ساتھیوں پختہ ایمان ہو پختہ سیدھا ہو تو کوئی بہکا سکتا ہے جان لے لو کوئی بات نہیں ایمان نہیں چھوڑیں گے हा? ایمان نہیں چھوڑیں گے نے سفیان اور ان کے ساتھیوں کے سامنے کہا تھا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اس دین کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس دین سے پھر بھی جاتا ہے ایک لمبی حدیث ہے جس میں ہرکل کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا تو نے سفیان رضی اللہ تعالی نے اس وقت نے کفر پر تھے اور ان کے ساتھیوں کو بلایا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق چاہی تھی تو انہی میں سے انہی باتوں میں سے ایک فطر یہ بھی تھی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص سے ایمان لانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس دین سے پھر بھی جاتا ہے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں نے کہا تھا کہ ہاں ایمان کی اور سچی سچے, سچے دین کی علامت یہی ہوتی ہے کہ جب دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ نکلتا نہیں ہے جان چلی جائے بدعقیدگی پر کوئی سودا نہیں ہوگا جان چلی جائے کسی قبر پر کسی آس پر کسی بزرگ کے دربار پر کسی پیر کے آستانے پر کسی لی جائے یہ پختہ ایمان ہے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو اسی کو کہا ہے کہ دو دل ہو جاتے ہیں دو طرح کے دل ہو جاتے ہیں ایک وہ دل جو بالکل صاف نورانی دل ہوتا ہے کہ اس پر کوئی فتنہ کارگر نہیں ہوتا شیطان کا کوئی وار کام نہیں کرتا شیطان کے سارے تیر جو ہے ناکام واپس ہو جاتے ہیں ہا? یہاں تک کہ موت آ ہے اور آخری وقت میں اس پک کے معاہد کلب سلیم والے بندے کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اللہ کے نے بیان فرمایا ولا خرو اسن کلکوز مجن اور دوسرے دل جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کالا نقطہ لگتے لگتے بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں اندھیری رات کی طرح سے کالے ہو جاتے ہیں کیسے اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہوتے ہیں اور اوندے بھی ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بیان فرمائی جیسے کوڈا ہوتا ہے کوئی جو ہے گھڑا ہوتا ہے سراہی ہوتی ہے وہ اگر اوندھی ہو اگر ہو اس کا منہ نیچے ہو اور اس کا پچھلا حصہ اوپر ہو اس کی پیندی اوپر ہو تو میرے بھائیو آزیزوں اور ساتھیوں اس پر برسہ برس لاکھوں ٹن پانی بہایا جائے اس کوزے کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں جائے گا اور جب اس طرح سے دل ہو جاتا ہے تو میرے بھائیو ازیزوں اور ساتھیوں پھر اس پر کوئی کلام اثر نہیں کرتا کوئی آیت اثر نہیں کرتی کوئی حدیث اثر نہیں کرتی کیوں اس لیے کہ دل کے کان بج ہو چکے ہیں اس کے اندر قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ فوق ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے اور آندھا ہو چکا ہے آپ سناتے رہے بتاتے رہے سمجھاتے رہے مثالیں دیتے رہے آ? لیکن کچھ اثر نہیں ہوگا میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا دل لا يعرف معروف ولا یون کنکرن کہ ایسا دل جب ہوتا ہے تو بھلائی کو بھی نہیں پہچان پاتا ہے اور برائی کا انکار بھی نہیں کرتا ہے نہ بھلائی کو بھلائی سمجھ کر کے قبول کرتا ہے اور نہ برائی کو برائی سمجھ کر کے اس کا انکار کرتا ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بھلائی کا انکار کرتا ہے برائی کو ایکسپٹ کرتا ہے قبول کرتا ہے یہ حدیث ہی مسلم کی ہے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں ایسے ہی دل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ختم اللہ قلوبهم وعلی سمعهم وعلی کہ ایسے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں انسان کے دل تک پہنچنے کے لیے یہی تین راستے ہیں ہاں دو راستے ہیں کون کون سے راستے ہیں ہاں یا عمل کرنے کے لیے یہی تین ذریعے ہے دل میں بات پہنچے ہاں کام سے سنا دے دل میں پہنچے آنکھ سے دیکھے دل تک پہنچے ہاں اب یہ سب کچھ یہ سارے راج سے بد ہو گئے لہذا اب دل تک بات کیسے پہنچے گی میرے بھائی اور ساتھیو اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تھا بڑی لمبی حدیث ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آخری ٹکڑا ہے جس پر جس پر اس حدیث کا دار و مدار ہے جس پر نجاد کا دار و مدار ہے جس پر آدمی جو ہے فلاح کا آدمی کی فلاح پر جس کا دار و مدار ہے وہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وسد مباح سنو دل کے اندر ایک ٹکڑا ہے مبغا کہتے گوشت کے لتڑے کو دل کے اندر ایک گوشت کا لتڑا ہے اضافل صلح الجسد کلو جب وہ صحیح ہو جاتا ہے یا جب وہ صحیح ہو جائے اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور فسدت اگر اس ٹکڑے میں خرابی پیدا ہو گئی اگر وہ خراب ہو گیا فسد الجسد کلو پورا جسم خراب اور برباد ہو جاتا ہے اللہ وہی القلب سنو وہ کیا ہے وہ دل ہے وہ دل ہے میرے بھائی اور ساتھیوں آج اس دل کے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اس دل کو اسلام کا پابندی بنانے کی ضرورت ہے اس دل کو شریعت کا پابند بنانے کی ضرورت ہے اس دل کو خالص توحید اپنانے کی ضرورت ہے اس دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے اور عطا کیے ہوئے سچے کی ضرورت ہے کی ضرورت ہے سچے عقیدے کی ضرورت ہے تیسو مہربان اگر سچی توحید کو تم نے اپنا لیا سچے عقیدے کو تم اپنا لیا سچے دین کو اپنا لیا دین کی طرف رو کر کے چلے آئے میرے بھائی آزیزوں اور ساتھیوں کائنات مہربان ہو جائے گی کائنات کا رب مہربان ہو جائے گا پوری کائنات کو تمہارے لیے مساہر کر دے گا عن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو زمین کا وارف بناتا ہے, القوم ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دل کی اصلاح کی کوشش کریں جیسا کہ اللہ کے نبی آخری نبی خاتم الانبیاء امن مرسلی تمام نبیوں کے سردار تمام بنی نو انسانیت کے سردار اپنے دل کی اصلاح کے لیے کتنی دعائیں کرتے تھے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے ایک تو نہ ڈرنے والے بے خوف اور نڈر دل سے اللہ کی پناہ چاہا کرتے تھے دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذو بکا من قلب اللہ صحیح بخاری صحیح مسلم کا روایت ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جو ڈرتا نہیں ہے جس کے اندر خوشبو نہیں ہے خوف نہیں ہے میں ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں اسی طرح سے دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ دینک اما ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے سجدے میں جایا کرتے تھے جبکہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں دعا کرتے تھے اللہ سب فل بھی اللہ دین یا مقلب القلوب سب اللہ دین اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے اے دلوں کو ہدایت دینے والے میرے دل کو دین پر دین پر جمع دے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے لیے مسجد کی طرف جب تشریف لے جایا کرتے تھے تو دعا کرتے ہوئے جاتے تھے في کلبی نورا وہ في لسانی نورا اللهم الفی في وجالفی بسری نورا اللہ نورا وہ من من وجالہ نورا اللہ نورا وہ من نورا ومن خلفی نورا وجال رب العالمین سبحان اللہ یہ دعا فرماتے تھے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے اے اللہ میرے دل کے اندر نور پیدا کر دے میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے میرے کانوں میں نور پیدا کر دے میرے دائیں نور پیدا کر دے میرے دائیں نور پیدا کر دے میرے اوپر نور پیدا کر دے میرے نیچے نور پیدا کر دے میرے آگے نور پیدا کر دے میرے پیٹھے نور پیدا کر دے اللہ مجھے نور سے مالا مال کر دے اللہ افرد وَمَنْ لَمْ يَجَعْلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورًا اللہ جس کو نور نہ عطا کرے اسے کسی کا نور مل سکتا نہیں میرے بھائیو عزیز ساتھیو اللہ کی کتاب نور ہے لوٹیں اس کو پڑھیں اس, اس پر عمل کریں اس کو اپنے دل کا نور بنائیں اس سے اپنے دل کے لیے روشنی حاصل کریں اسی طرح سے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سلاح کے لیے دعا کرتے تھے اللہ اے اللہ میرے دل کو تو تقواہ فرما دے لہذا میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کرے اس کی اصلاح کر لیا ہم نے اس میں ایمان پیدا ہو گیا تو یہ آٹومیٹک دین کی طرف آئے گا اپنے اسلام ایمان کی طرف آئے گا اپنی اصلاح کرے گا اچھے امان سرزد ہوں گے اچھا کردار ہوگا اچھی گفتار ہوگی اچھے امان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کیا داڑھی کی بات کرتے ہیں اصل میں ایمان اور تکوا تو یہاں دل میں ہے ارے ظالم اگر تکوا تیرے دل کے اندر ہوتا تو یہ تکوا ضرور باہر جھلکتا تیرے دل میں تکوا نہیں اس لیے نہیں جھلک رہا کیونکہ دل یہ جسم کا سردار ہے دل کی نا فرمانی جسم کے حصے نہیں کر دے خلل یہاں ہے اسی وجہ سے باہر بھی خلل نظر آ رہا ہے اللہ تبارک ہم سب کے دلوں کے اصلاح فرما یا مقلب القلوب على طاعتك اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جمع دے ہمارے دلوں کو دین پر جمع دے اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا نور پیدا کر دے توحید کا نور پیدا کر دے اہم ہم سب کے اصلاح فرما ہمارے دلوں کی اسلحہ فرما ہمارے دلوں کے دے دے اللہ لوگوں کے دل تیری انگلوں کے درمیان ہے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف پھیر دے توحید کی طرف پھیر دے صحیح عقیدے کی طرف پھیر دے سرف صالحین کے مرحد کی طرف پھیر دے اللہ ہمیں وہ عقیدہ عطا فرما جو تیرے نبی کا عقیدہ تھا اللہ ہمیں وہ عقیدہ عطا فرما جو تیرے صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے دی... تیرے نبی اور تیرے صحابہ اور سرف صالح کا تھا آمین اور صلی اللہ علیہ محمد علی بارک اللہ اللہ علکم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم ملك بر ورحيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم